اللہ تعالی بری بات کے ساتھ آواز بلند کرنا پسند نہیں کرتا من ظلم مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو وقام اللہ سمیع علیمہ اور اللہ تعالی ہمیشہ سے ہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے یعنی اگر کسی شخص میں کوئی دینی یا دنیاوی عیب پایا جاتا ہو تو اسے سر عام زلید کرنا جائز نہیں اس کا وہ عیب لوگوں کے سامنے بیان کرنا ناجائز ہے حرام ہے کیونکہ یہ غیبت ہے کسی کا بھی دینی دنیاوی عیب لوگوں کے سامنے بیان کرنا غیبت ہے اور غیبت کتبی طور پر اللہ تعالی نے حرام قرار دی ہے ہاں البتہ کوئی شخص ظلم پر اتر آئے تو اس ظالم کا ظلم مظلوم کو حق حاصل ہے کہ لوگوں کے سامنے بیان کرے مظلوم اس ظالم کے خلاف آواز اٹھائے بالخصوص اس وقت کہ جب ظالم کے خلاف آواز اٹھانے سے ظلم میں کمی ہو سکتی ہے اور اس کے ظلم کا کچھ علاج کیا جا سکتا ہے ظلم کو روکا جا سکتا ہے اور اسی طرح لوگوں کو ظالم کے ظلم سے بچانے کے لیے اس کا ظلم بیان کرنا یہ بھی جائز ہے تاکہ لوگ اس کی ظلم و زیادتی سے بچ جائیں حدیث کے جو راوی ہیں حدیث ان پر چرا کہ یہ راوی حدیثیں گھڑتا ہے یہ راوی اس کا حافظہ کمزور ہے یہ راوی ہے اس کی عدالت ٹھیک نہیں ہے یہ سچا نہیں ہے اس طرح کی جو چرا ہے حدیث کے راویوں پر یہ بھی اسی وجہ سے ہے ظلم کیونکہ ضعی فرویتیں بیان کرنا امت پر ظلم ہے اور اس ظلم سے امت کو بچانے کے لیے ضعیف رادی کا زلف بیان کیا جاتا ہے تاکہ لوگ اس کی روایت سے بچ جائیں کہ اس کی روایت پر اعتماد کر کے اپنا عقیدہ اور عمل بنا کے آخرت کو برباد نہ کر بیٹھیں تو روات حدیث پر جو جرحا اور جو نقد ہے وہ بھی جائز ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مت الغنی ظلم غنی آدمی کا ٹال مٹول کرنا ظلم یو ہل اردا ہو جو اس کی عزت اور اس کی سزا دونوں کو حلال کر دیتا ہے یعنی کسی نے قرض لیا اب وہ قرض واپس نہیں کر رہا استطاعت ہے پیسہ جان بوجھ کے ٹال مٹول کر رہا ہے. اب ایسے آدمی کی برائی بیان کرنا جائز ہے اس کی عزت میں تان کرنا جائز ہو جائے غنی آدمی جی جی کا حق ادا کرنے میں قرض ادا کرنے میں ٹال مطور کرنا اس کی سزا اور عزت کو حلال کر دیتا ہے اب غنی آدمی جو پیسہ ہونے کے باوجود امانت لوٹا نہیں رہا قرض واپس نہیں کرا یہ ظلم ہی تو ہے لا جہرا من اللہ رمض اسی طرح اگر کوئی آدمی زیادتی کرتا ہے تو اس کی زیادتی کا جواب دینا یہ بھی جائز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لاتے ہیں جب دو آدمی ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں گالی گلوچ کرتے ہیں تو اس سب کا گناہ ابتدا کرنے والے کا ہے جس نے پہل کی جس نے آغاز کیا صحیح مشرق کی حدیث ہے کہ پہل کرنے والے کو سارا گناہ ملے گا کیونکہ اس نے آغاز کیا ہے اسی طرح اسی آیت سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ ظالم کے حق میں بد دعا کرنا یہ بھی جائز ہے لا لائیو اللہ جہر بس من القول الا من مند اور یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہو وہ ظلم سے بچنے کے لیے کوئی بری بات منہ سے نکال دے تو بھی جائز ہے سلم نبی داؤت کے اندر حدیث آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی اپنے ہمسائے کی شکایت لے کے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ اپنے گھر کا سامان باہر راستے میں نکال دو اس نے ایسا ہی کیا جو بھی لوگ گزرتے پوچھتے کیا ماجرا ہے وہ بتاتا تو لوگ پھر جو وہ زیادتی کرتا تھا رمسایا اس کے بارے میں لوگ باتیں کرتے اور اس کو برا بھلا کہتے <تصفح> بلاخر اس نے تنگ آ کے معذرت کر لی اور وعدہ کیا کہ آئندہ اسے کسی قسم کی کوئی ایزا نہیں دے گا تکلیف نہیں پہنچائے گا اور درخواست کی کہ اپنا سامان اٹھا کے اندر رکھنا لا يحب اللہ الجهر من القول إلا اب پچھلی کا کا بینا ذالق بین لا ولا نماز کے لیے اٹھتے ہیں الناس ولا اللہ اللہ اللہ یہ سارے منافقوں کے بیان کیے جا رہے ہیں تو منافقوں کے یہ بیان جو کیے جا رہے ہیں یہ اس لیے بیان کیے جا رہے ہیں کیونکہ منافق ظالم ہیں منافق ظالم میں وہ دھوکہ دہی کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اس لیے ان منافقوں کے عیب ظاہر کرنا جائز ہے لیکن حتل اس ان کا بھی نام لے کر عیب نہیں ظاہر کرنے اللہ سبحانہ ہوا تھا نے منافقوں کی علامات نشانیاں ان کے عیوب بیان دیے ہیں کسی منافق کا نام نہیں لیا صرف متلف مطلب طور پر کہا کہ یہ ایسے کرتے ہیں وقان اللہ سمی ان اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے مطلب اگر ظالم ظلم کرے گا تو اللہ تعالیٰ تو سنتا جانتا ہی ہے ان تبدو خیر او ترف انسو ان کا اگر تم کوئی نیکی ظاہر کرو اعلانیہ کرو او تخوہ یا خفیہ نیکی کرو نیکی کو چھپاؤ او تعفو یا تم کسی برائی سے درگزر کروند اللہ کا ناخوا تو یقیناً اللہ تعالی ہمیشہ سے ہی بہت وعب کرنے والا اور ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے اس آیت میں مواقع کر دینے کی ترغیب ہے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ ظالم کا شکوہ یا اس کے حق میں بد دعا کرنا جائز ہے تو یہاں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ فرما رہے ہیں گو کے جواز ہے اس کا تاہم افضل اور بہتر یہی ہے کہ افر و درگزر سے کام لیا جائے معاف کر دیا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ خود پوری قدرت رکھنے کے باوجود بہت معاف کرنے والا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقہ مال کو کم نہیں کرتا مال سگتے سے کم نہیں ہوتا اور اللہ سبحانہ خانہ ہوا کسی بندے کو معاف کرنے کی وجہ سے عزت میں ہی بڑھاتا ہے یعنی اگر کوئی بندہ کسی دوسرے کو معاف کرتا ہے تو اس کی عزت کم نہیں ہوتی بلکہ اس کی عزت میں مزید اضافہ ہوتا ہے اور کوئی آدمی اگر اللہ کے لیے نیچا ہو ماں تواز عبداللہ اللہ کے لیے کوئی بندہ تواز و عارضی ان کے ساتھ اختیار کرے اپنے آپ کو اللہ کے لیے نیچا کر لے تو اللہ صبح خانہ ہوا تعالیٰ اس کو اورف الح اللہ اس کو ضرور اللہ بلندی دیتا ہے اونچا کر دیتا ہے تو افو درگزر درب معاف کر دینا یہ زیادہ بہتر ہے جواز ہے کہ ظالم کا ظلم بیان کیا جائے مظلوم کو حق حاصل ہے لیکن اس کے باوجود اگر وہ معاف کر دے تو یہ زیادہ بہتر ہے ان اللہ دن یکفرو نہ بلّاہ و رسولی ہی وہ لید فرقو ہی یقیناً وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور اس کے رسولوں کے ساتھ افر کرتے ہیں وہ لید ہونا فرقو بین اللہ و رسولی اور وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق ڈالنا چاہتے ہیں وہ یقول اور وہ کہتے ہیں نعمین و بی باد کہ ہم بعض پر ایمان لائے بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے بعض پر ایمان نہیں رکھتے وہ أَن یہ بَيْنَ بے سَبِيلًا کا سبیلا اور وہ اس کے درمیان کی کوئی راہ اختیار کرنا چاہتے ہیں اولافرون حقا یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقی کافر ہیں وہ اقتدنال کافرینہ آدابم اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے منافقین کے کبھی افعال ان کے اقبال اور اعمال بیان کرنے کے بعد یہاں سے آگے اللہ سبحانہ ہوا تھا نے یہود و نثارہ کے حالات ذکر کرنا شروع کیے ہیں کہ ان کے خیالات ان کے شبہات کیا ہیں اور پھر ساتھ ساتھ ان کی تردید اور یہ سلسلہ صورت نساء کے آخر تک مسلسل چلتا ہے سورت نساء کے آخر تک یہی یہود و نسارہ کے شبہات اور ان کے خیالات اور پھر اس کی تردید اللہ سلخانہ تعالیٰ نے جو کی ہے یہ آخر تک چلے گا ہاں آخری جو آیت ہے سورت کی وہ اس سے علاق موضوع پر ہے تو اللہ تعالی کو ماننا نبوت و رسالت کو نہ ماننا یہ یہود کا وتیرا تھا اللہ تعالی پر کہتے تھے ایمان ہے لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے اسی طرح سے جو نصارہ تھے وہ عیسیٰ علیہ سلاۃ وسلم کو بھی مانتے موسا علیہ السلات وسلام کو بھی مانتے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے یہود وہ صرف موسا علیہ صلاح وسلام کو مانتے تھے نہ عیسیٰ کو مانتے تھے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے یعنی کچھ پر ایمان اور کچھ کا کفر فرما نمین و بھی با نفروبی ہم کچھ کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ماننا اور رسالت و نبوت کو نہ ماننا یہ کفر ہے واضح کیونکہ اللہ کو ماننا ہے ہی یہ کہ اس وقت اس دور کے نبی کو مانا جائے کیونکہ نبی ہی تو اللہ تعالیٰ کے احکامات بتاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ مان ماننے سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے کائنات کو بنانے والے کائنات کے رب کا منکر بن جاتا ہے تو یہ کہتے اللہ کو مانتے ہیں نبیوں کو نہیں مانتے اور نبیوں میں سے کچھ کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے وہ رید ہونا یہ تقید و بے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کوئی راستہ اختیار کرے ہمارے زمانے میں بھی مادہ پرست جو لوگ ہیں وہ عجیب و غریب دین برائے کرتے ہیں مسجدوں میں نماز بازاروں میں سود شادی اور غم اور عام رہن سہن میں غیر مسلموں کی نقالی عدالتوں میں اور حکومت کے شعبوں میں اور اپنے دائرہ اختیار میں کفری قبانی سب کچھ ملا کر اور اس کا نام اسلام رکھا ہوا ہے لوگ تو روتے ہیں ہمائیوں کے بیٹے جلال الدین محمد اکبر کو کہ اس نے دینا ہی بنا دیا تھا ہندوازم اور اسلام دونوں کو ملا کے جودا کے عشق میں اس نے بیڑا غرق کر دیا اور ایک نیا ہی دین بنا دیا مسلمان وہ काली جو ماں ہے ان کی کالی ماتا اس کے چرنوں میں سر رکھنا شروع ہو گئے تھے کانا کی اور تلسی کی پوجا مسلمانوں نے شروع کر دی تھی اس طریقے سے اس نے دین اللہی بنا دیا تھا ہندو ازم اور اسلام کو گڑبڑ کر کے اکبر نے تو ایک جو نیا دین بنایا تھا سو بنایا تھا تو یہاں ہمارے یہاں جو معاملہ چل رہا ہے وہ بھی کچھ کم نہیں ہے ہم نے حافظ سے بگاڑی ہے نہ شیطان سے کبھی جن کو مسجد میں رہے رات کو میں خانے میں ماں ما ماں با شیوائے ہرکس جدا نماز باہ شراب خرد و بظاہر نماز پڑھ جیسا دیش ویسا بھیش نمازیوں کے ساتھ آئے تو نمازی ہوئے سود خوروں کے ساتھ گئے تو سود خور ہوئے اور یہ سب کچھ ملا جلا کے مسلمان ہیں ہاں اس کو اسلام بنایا ہوا ہے درمیانی راہ نکالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکامات میں سے کچھ کو مانا کچھ کو پسے کچھ ڈال دیا اسی طرح وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم ہاں قرآن کو تو مانتے ہیں حدیث کو نہیں مانتے منکرین حدیث یقول نؤمن باہر میں فروبی کچھ کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے یوریدون آئی فرق اللہ کو رسولی اللہ اور رسولوں کے درمیان تفریق اللہ کی مانیں گے رسولوں کی نہیں مانیں گے رسول کی بات حدیث سنت اس کا انکار کرتے ہیں اور یوریدون آئیں گے تخید بھائی نداری کا سبیرہ کوئی اور ہی نیا راستہ بنانا چاہتے ہیں اولا اکا ملکہ پھر اونا حقاف یہ لوگ حقیقی کافر ہیں ان کے کفر میں کوئی شاخ نہیں آتجنارین آدابین اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا ان عذاب تیار کر رکھا ہے ولدینہ آمان بلّہ رسول ہی ولم یو فرق بین آحادن من اور وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے رسولوں پر ولم یو فرق بین آحادن من اور ان میں سے کسی کے درمیان کوئی تفریق انہوں نے نہیں کی اولائی کا صوف ہم اجورہم یہ وہ لوگ ہیں کہ انہیں ان قریب اللہ ان کے ازر دے گا بکان اللہ غفور رحیمہ اور اللہ ہمیشہ سے ہی بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام تر نبیوں رسولوں پر ایمان لاتے ہیں لال مخر کو بینا احدم رسول کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کی کوئی تفریح نہیں کرتے اللہ کے بھیجے ہوئے سارے رسولوں پر سارے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں تو یہ لوگ ہیں صوفہ یوتی ہند اجور جنہیں قریب اللہ تعالیٰ ان کے اجر دے گا وکان اللہ غفور رحیمہ اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی بخشنے والا مہربان سورہ بکرا میں بھی آپ پڑھا ہے کہ اللہ سالہ ہوا نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے جو کچھ, مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے افاط ابھی با دل کی تاب و تک فنون ابھی باغ کیا تم اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے بعض احکام مانتے ہو اور بعض نہیں مانتے یاد رکھنا فما جیسا اللہ خز یون فی الحیاتی دنیا تم میں سے جو بھی ایسا کرے گا کہ اللہ کے حکم میں سے کچھ مانے گا اور کچھ نہیں مانے گا تو اس کو کیا ملے گا اس کی جزا اور بدلہ کیا ہے صرف اور صرف خز یون فل حیاتی دنیا دنیا بھی زندگی میں رسوائی وہ یومر قیامتی الاشد اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب سے انہیں دوچار کیا جائے گا غوفلوم اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اسے غافل نہیں حکم دیا ہے خود خلوفی سل بھی اسلام میں پورے پورے داخل ہو جا یہ نہیں کہ جہاں تک پسند آیا اسلام پر چلتے رہے مانتے رہے جہاں پر میرے مفادات کو زیادہ آنے لگی وہاں پر اسلام کو سوری بول دیا بس سوری اتنا ہی کافی ہے آج کے دور چی کر رہی ہے بڑا ہوتا ہے یہ کام نہ ہو اہل ایمان کی نشانی کیا ہے اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اس کے رسولوں پر بھی ایمان لاتے ہیں اور رسولوں میں سے کسی رسول کے درمیان تفریق بھی نہیں کرتے سارے نبیوں رسولوں پر وہ ایمان رکھتے ہیں ہاں یہ ہے وہ لوگ کہ انقریب ان کے اجر اللہ نے دے گا تو اجر حاصل کرنے کے لیے پورا پورا مسلمان ہونا ضروری ماشاءاللہ ماشاءاللہ